اصل ورحمۃ اللہ صحمہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ سہرن البادشہ شاہ باقی تمام سامع برادر خواران سب کو سمجھنے بار پھر سلامت کرتے ہیں ہمارے سلسلے داس کتاب دعوت شریف سہرن البادشہ میں سے درست نمبر 168 اور دعویٰ صبح میں سے اس وقت اوراد عصریہ جو ہے اس کی مختصر تو زیاد دے رہا ہوں تو اوراد عصریہ کے اندر نمبر ستارہ تو اس طرح یہ درس جو ہیں ایک سو اٹھاسٹھ ست ابلگ ستارہ کے ذریعے سے اس کی نشاندہی کی گئی ہے اور اوراد عصریہ جو ہے پڑھ رہے ہیں اس کے تو آج جو ہے اس حصے پر پہنچا ہے اوراد عشریہ میں سے کل شعید اللہد الحکیم الله کے بعد وانا شدید اللہ میرا مدار ہمارمین اور ماں کا جو ہے وہ دعا کے احساس بین ہو گیا آپ آگے جو ہے اولاد کیسا ہیں یہ بھی اسی اولاد شہید اللہ سے تھوڑا مربوط ہے آگے فرماتے ہیں انَدینہ اندالہ السّلام ان, دینا الاسلام. اِنَّ دینا یہ آیتِ شہید اللہ کے بعد یاد آتا ہے قرآن پاک میں تو ان ندینہ اندال اس مبارک آیت کا جو یہ آیت سورہ عال عمران عیت نمبر انیس ہے جو کہ آئے شہید اللہ کے بعد ذکر ہیں سمجھو اسی کا ایک نوک تکمیل ہے کہ اس دین اسلام کی جو اللہ نے پسند فرمایا اس کی اصل بنیاد میں اشادت ہے ہاں جی اللہ کی توحید کے اغرار ہیں اس کو بیان کیا اس کے بعد خود دین اسلام کے بارے میں فرمایا اللہ کا ان نہ دینا ان اللہ اسلام تو اس مبارک آید میں جو ہے لفظ ان جو ہے عربی زبان میں جہاں بھی آتا ہے شک شعبہ کو دور کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے یعنی اگر کسی کو یہ شک ہو اللہ کے ہاں پسندیدہ دین اسلام ہیں تو اس شک کو دور کرنے کے لئے اللہ تعالی لفظ انا لاتے ہیں ہاں جی انا بھی لایا اور ان دین کے جملہ جملہ اسمیہ بھی لایا تو یہ دونوں جو ہیں مطلب کو اندر زور پیدا کرنے کے لیے تاخیر پیدا کرنے کے لیے اور سامعین سے شک شعبہ دور کرنے کے لیے یہ لفظ انا حرف تاقید اور جملہ اسمیہ لایا جاتا ہے تو یہ تو یہ ان جو ہے بے شک کے معنی میں آتا ہے بلا شک شبہ کے معنی میں آتا ہے اور دین کے معنی جو ہے ایک تو جزا اور مقافات کے معنی لکھا ہے مقافات عمل ہیں جزا اور مقافات کے معنی میں اتا ہے عربی زبان ایک پرانا قدیم لغت ہے محتار اس اور دین کا ایک معنی جو جو مشہور جو معنی ہے وہ چم اس کی ادیان ہے تو دین بے معنی مذہب عقداب ہنجہ پرہیزگاری عبادت یہ معنی آیا ہے اور جزا و بدلہ کا معنیٰ بھی یہ جزا و بدلہ وہی الجزاء المقافت والا معنیٰ ہے تو پہلا معنی جو ہے محتار شہاب لغت میں تھا دوسرا معنی القاموس الجدید نامی لغت کے کتاب میں یہ یہ معنی کیا ہے معانی میں سے جو ہے یہاں پر جو ہے مذہب عقیدہ مراد ہے ہاں وہ یہاں پر جو اللہ کو پسند ہے یعنی وہ مذہب جو اللہ کو پسند ہے وہ عقیدہ جو اللہ کو پسند ہے وہ اسلام ہے ہان جی وہ اسلام ہے جو اللہ کو جس کے عقائد جس کے اعمال جس کے فروع جس کے اصول ہے جی سب اللہ تعالیٰ کو پسند ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے خود بیان فرمایا اس دین کو بھیجنے والا اللہ تعالیٰ خود ہے ہاں اس کے تعلیمات کو بھیجنے والا اللہ تعالیٰ خود ہے خود نے اپنے ملائکہ کے ذریعے سے علما کے ذریعے سے اپنے انبیاء پر بھیجا اس کی تمام تعلیمات ہیں جی اور اس دین کو بشرکی ہدایت کے لئے اللہ نے نازل فرمایا اس دین کی جو ہے بنیادی کتابیں ہیں جو اللہ نے آسمان سے نازل فرمایا ہر دور کے لیے تو رات زبور فرقان کی سرت میں ہر دور کے عالہ نے کتابیں نازل فرمایا اور آخری کتاب قرآن پاک کے سرت میں اللہ نے نازل فرمایا تو اور ہر دور کے نبی نے اسی دین اسلام ہی کی ہے تو اسلام جو ہے کہ اسلم و سے ہے باب حفاظ سے اس کے معنی ہے مسلمان ہونا مذہبِ اسلام قبول کرنا اور متی اور منقات ہونا سر تسلیم خم کرنا یہ سارے جو لفظ اسلام کے معنی کیا ہے جی تو اسلام جو ہے اس کے معنی جو ہے جی سب معنی یہاں پر مراد ہو سکتے ہیں کیونکہ ان دین ان دلّہ اسلام یعنی گویا کہ جو ہے دین میں معنی اسلام جو ہے بے شک دین وہ مذہب و راقدہ جو اللہ تعالیٰ کو پسند ہیں وہ اسلام ہے یعنی اسلام دین اسلام اسلام کی جس کے تعلیمات جس کے ہاں جی تمام تعلیمات الف سے لے کر یا تک وہ تعلیمات ہیں جو اللہ تعالیٰ نے چونکہ خود نازل ہرمایہ اپنے انبیاء کے ذرے سے ملاکہ کے ذرے سے نازل ہرمایہ ہاں جی اور بشر تک پہنچایا تو چونکہ یہ تعلیمات اللہ تو یہ وہ اسلام وہ مقندس دین ہے جس کی تمام طالبات اللہ تعالیٰ نے اپنے چنے ہوئے منتخب اور منتجب بندوں کے ذریعے سے مصطفیٰ بندوں کے ذریعے سے کسی کو حلیل کے مقام پر پہنچا کے کسی کو نجی اللہ کی مقام پہنچا کے مقام پر مقام کے کسی کو صفی اللہ کے مقام پر پہنچا کے کسی کو کلیم اللہ کے مقام پر پہنچا کے کسی کو اعصاف مسیح کا لکم دے کے روح اللہ کے نقم دے کے اور آخری نبی کو ہاں افضل اللہ سید سعید حبیب اللہ خلیل اللہ ہاں جی، نبی اللہ اور رحمت اللہ عالمین یہ جی، تمام القابات دے کر آپ کو اللہ تعالیٰ نے انہیں عظیم حصیوں کے ذریعے سے اس دن کو انسانوں تک پہنچایا تو اس دین کو پہنچانے والا اس میں بیچنے والا اللہ تعالیٰ خود بیچ میں وسیلہ فرشتگان الہی خاص طور پر جیویلامین اور پھر جو ہے اللہ نے اپنے اس دین کو نوے بشر کے ہدایت کے لیے علام نے جن کی تعلیمات کو بھیجا جن ہستیوں کو اللہ نے جو ہے جن ہستیوں کے دلوں پر بھیجا وہ بھی سب اللہ کے چنے ہوئے لوگ ہیں پرانے صافر میں ان اللہ ہس وعظم ونحب وال ابراہیم عالِمران اللہ عالم ضولیت الباعظم باض فرمایا اللہ فرمایا ہم نے آل عمران آل ابراہیم نع ابراہیم عالمان ہاں جی ایک آدمی جو اٹھارہ نبیوں کا نام ہے ان سب کو ہم نے چنا ہے بشر کے ہدایت کے اور اللہ کی کتاب کا وارث بنایا ہاں جی لہذا دین اسلام وہ مقدس دین ہے جو اللہ نے بھیجا ہے فرصوں کے ذریعے سے بھیجا ہے اللہ کے چنے ہوئے منتخب انبیاء الہی ہاں جی جو انبیاء الہی کے مقدس باغ دلوں پر بھیجا ہے اور انہی کے ذریعے سے آسمانی کتابیں اللہ نے بھیجا اور اور, اور آخر میں وہ قرآن نے وہ کتاب بھیجا جس میں کسی قسم کی تحریف کی اس میں اضافہ کمی کی کسی کے لیے کوئی گنجائش نہیں رکھا ہمیں اس کو ہر قسم کی تعریفات سے پاک اور منظہ رکھا اور کوئی اس میں تحریف کی کوشش کریں الرحمہ القطع نمین الوطین کہا ہم اس کو ہلاک اور نابود کر دیں گے جو قرآن میں تحریف کی کوشش کریں ہاں جی لہذا یہ مقدس دین کے تعلیمات کہ اللہ نے ہی بھیجا اللہ ہی کے ملائکہ کے ذریعے بھیجا اللہ ہی کے منتخب بندوں کے قلوب انور پر پہنچایا اور انہی مقدس حسیوں کے ذریعے سے نو انسانیت تک پہنچایا لہذا اس سے پاک اور طیب اور مقدس تعلیمات پر مبنی اور کوئی دین ہو ہی نہیں سکتا لہذا اللہ نے فرمائے اللہ کے ہاں پسندیدہ دین اسلام ہی ہے اور یہ ہمیں اس چیز کا جاننا ضروری ہے کہ تمام انبیاء الٰی نے جس مقدس دین کی تبلیغ کی ہے ہاں جی اور جس مقدس دین پر چلا ہے وہ اسلام ہی ہے جان گرم میں ہمیں یہ چیز معلوم ہونا ضروری ہے اور اسی وجہ سے ہمارے پیارے رسول نے بھی وہی جو ہے اسی دین الٰہی کے تبلیغ و اشاعت کی ہے جس کی تمام انبیاء علیہ السلام نے یہ ہیں تبلیغ کے ہیں لہذا اسلام تمام انبیاء علیہ السّلام کا دین ہے اور اللہ کی طرف سے جو دین بشر کے لیے منتخب فرمایا ہے پسند فرمایا ہے, وہ اسلام ہی ہے اور اسی اسلام کی تبلیغ کے لیے تمام انبیاء علیہ السلام کو اللہ نے بھیجا ہے لہٰذِ اسلام یعنی اللہ کی طرف سے بشر کے لیے پسند کیا ہوا دین انبیاء علیہ السلام کا دین ہے یعنی اس لیے اللہ نے جو ہے اسی اس لیے اللہ نے اس مطلب کی تاکید کے لیے مزید یہ ایک تو حرما ان دین اِن دلّہ علیہ السلام فرما انا کر اللہ علف لاکھ کر تاکید کے ساتھ فرمایا اس بعد میں کسے قسم کے شک شعبہ کی گنجائش نہیں ہے کسے بھی فرد بشر کے لیے اس بعد میں شک شعبہ کی گنجائش نہیں ہے کہ بے شک وہ بے شک اللہ کے یہاں پسندیدہ دین دین مقدس اسلام ہے ہاں جی جو جو کہ اس تمام الہی تعلیمات پر مبنی ہے ملائکہ کے ذریعے سے نو انسان تک پہنچائے اور نو انسانی میں سے اللہ کے چنے ہوئے منتخب انبیاء کو اللہ نے اس دین کا وارث بنایا اس کی تعلیمات کا امین بنایا اس کی تعلیمات کا جو ہے مبلک بنایا اس کی تعلیمات کا معلم اور حکیم بنایا اس کی تعلیمات سے آشنا کرایا اور ان مقدس ہنسیوں کو جن کو اللہ نے روح القدس کے ذریعے سے ملاقے سے تائد فرما کر ان کے ذریعے سے بدون نے کسی سزالہ سے بھی تحریفات کے دینے اللہ کو اللہ کے بندوں کے ہدایت کے لیے اللہ نے بھیجا ہے اس لیے اللہ تعالیٰ کا ہاں سب سے زیادہ پسندیدہ دین دین اسلام ہے اس لیے اللہ نے جو ہے اسی عقیدت کے تبلیغ کے تاخیر کے لیے مزید فرمایا چونکہ اللہ کا پسندیدہ دین تمام انبیاء کا پسندیدہ جی تمام ممبیا کے ذریعے سے پہنچایا ہوا دین ہاں جی الہی تمام امبیا نے جس دین پر عمل کیا وہ اسلام ہی اس لیے اللہ مجیف فرماتے ہیں وہ میں اب تغیغیر علیہ السلام جو شخص اسلام کو چھوڑ کر کسی اور دین کی پیروی کرنا چاہیں کسی اور دین کو اپنے علیہ دین قرآن دینا چاہیں تو حلحی اقبال مین ہوں تو اس بندے سے اس دین کو ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا لہذا جو ہے قرآن پاک اس مقدس آیت سے صاف ظاہر ہوا کہ ہاں جی یہودیت کے نام سے نصرانیت کے نام سے عیسائیت کے نام سے ہاں جی دینی اور اسی طرح جو ہے آتش پرستی کے نام سے صافین کے نام سے کوئی بھی دین اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے کچھ میں سے کوئی بھی اللہ تعالیٰ کا پسندیدہ دین نہیں ہے بلکہ یہ سب دینی اسلام کے اس برحق راستے سے ہٹے ہوئے اور نکلے ہوئے اور گمراہ راستے ہیں اور ہاں جی اللہ کی طرف سے گمراہ ادھیان یہی ادھیان ہیں جن کو آج دنیا میں خوش ہاں جی یہود کی سلم نس پر عمل کریں کچھ نصارہ کے سر میں اللہ کی طرف سے جس دین کے حقانیت کی سنت ملی ہے وہ جس دین کو وہ اسلام ہی ہے اور اسلام ہی تمام انبیاء علیہ السلام کا دین ہے جو شاہ اسلام کو چھوڑ کر کسی اور دین کو اختیار کرے تو اس سے تو اس سے ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا اسی مذہب کی تفسیر کے لجائے توجہ کے لئے تفسیر ضیاء القرآن میں ذکر فرماتا ہے وہ اچھی مذہب تو میں نار کر رہا ہوں فرماتے ہیں ہر زمانے کی نبی پر اللہ تعالیٰ نے جو نازل فرمایا ہاں جی اس کی اطاعت و اتباع کو اسلام کہتے ہیں یعنی ہر زمانے میں اللہ تعالیٰ نے انبیاء پر جو کچھ نازل فرمایا ہے اسی انبیاء پر نازل کیے ہوئے تعلیمات کے اعتراض اور اس کی پیروی کرنے کو اسلام کہتے ہیں. یہاں تک کہ یہ سلسلہ اسلام کے جو ہے چلتا آیا اس دن یہی دن تسلسل کے ساتھ کہ سیدنا محمد ریلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری سے جب نوت کا سلسلہ ختم ہوا تو اسلام اب نام ہو گیا کس چیز کا نام ہو گیا اسلام اب نب ہوئی اتباع محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام اسلام ہو گیا ہاں جی ہر دور میں ہر دور کے نبی کے اتباع کو اسلام کہتے تھے اور اب جو ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اتباع نام جو ہے اسلام ہو گیا اس ذات اقدس کو چھوڑ کر کوئی شخص اگر کوئی دوسرا راستہ اختیار کرے گا تو وہ گمراہی کا راستہ ہوگا اسی عیسائیت اس سے تاریخ ادھیان کے طالب علم کے لیے قرآن نے ایک بڑی الجھی ہوئی گراہ کھول دی ہے کھول دی اس نے بتا دیا کہ مختلف انبیاء مختلف زمانوں میں الگ الگ دین لے کر نہیں آئے قرآن نے سب بتا دی ہاں مختلف زمانوں میں الگ مختلف انبیاء نے الگ الگ دین لے کر نہیں آئے بلکہ سب نے اپنے اپنے وقت میں ایک ہی دین کی دعوت دی سب ہی ایک ہی دین کے ممالک تھے اور اے ہی دین کی تبلیغ کی کیونکہ وہ سب حق کے پیغمبر تھے وہ سب اللہ کی طرف سے تھے حق کی طرف بلانے والے تھے تمام انبیاء حق کے ساتھ محفوظ ہوئے کیے گئے تھے اور حق جو یقیناً ایک ہی ہے ہاں جی تمام انبیاء حق کی طرف سے آئے اور حق کی تبلیغ کے لائے اور حق کی تبلیغ کے لیے مقوص ہوئے اور یقیناً حق ایک ہی ہے اس لیے سب ایک ہی دین کے مبلغ بن کر آئے تمام انبیاء علیہ السلام اب خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم بھی اسی دین کے دائی بن کر آئے آئے ہیں کوئی نیا دین لے کر نہیں آئے ہیں اس لیے اب حضور کا دین ہی دین اسلام ہے جس طرح دور ابراہ نوح کے دور میں نُح کا دین اسلام تھا آدم کے دور میں آدم کا دین اسلام تھا ابراہیم خلی اللہ کے دور میں دین خلیل اسلام تھا موسیٰ علیہ السلام کے دور میں دین موسیٰ اسلام تھا عیسا علیہ السلام کے دور میں دین عیسیٰ اسلام تھا سلمان داؤد یعقوب یوسف ان سب کے دور میں ان کے حنج اسلام جو ہے یہ یعقوب جس دن پر چلے یا اسلام یوسف دی دن پر چلے سلمان داود جس دن پر چلے ہاں جی یاہیا ذکری جس دن پر چلے یہ سب جو ہے دین اسلام تھا اور آج جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی چھوڑ کر اگر کوئی جو شخص بھی کوئی دوسرا دین اختیار کرے گا وہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک مقبول نہیں ہوگا اللہ تعالیٰ کو وہ دین ہرگز پسند نہیں ہوگا ہاں جی اور یہ کہ تمام انبیاء علیہ السلام کا دین اسلام ہے دین اسلام یعنی امبیا کا دین ہاں جی جی ایک عبادت یہ دن حوالہ ہوتے آیا ہے اور آخری نبی حض محمد و سلم کے تک پہنچا اور اللہ کے پیارے نبی نا قرآن پاک میں پڑھے کتنے آیات ہیں ان میں آپ نے فرمایا میں نے تمام انبیا اما صلاح پر ایمان لایا اور ان تمام چیزوں پر ایمان لایا جو سابقہ انبیا پر نازل ہوئے اور ان چیزوں پر بھی میں نے ایمان لایا جو مجھ پر نازل ہوا اور پھر فرمایا جن لوگوں نے مجھ پر ایمان لایا وہ بھی تمام سابقہ انبیا پر ایمان لاتے ہیں ہاں جی اور جو ان پر جو کچھ نازل ہوا اس پر بھی ایمان لاتے ہیں مش محمد پر جو کچھ نازل ہوا اس پر بھی ایمان لاتے ہیں ہاں جی اعمن رسول بمعن جلب ہم نے پہلے بار لیا كلآعم نب اللہكت كتب و رسول ولیم اللہ فرق نا دب رسولی وقال و سمی نو وطاء رب نولی كر یہ اسی حقیقت کو بیان کرتے ہیں زنگرامی لہذا اسلام تمام بیاہ کا دن ہے ہاں جی اور اب ہر دور میں ہر نوی کی پیروی ہی جو ہے بشر کے نجات کا ذریعہ تھا اب آخری نبی وَّلم کے راستے پہ جو چلے گا وہی نجات یافتہ ہے تا عمل تک کے لے جو نبی صلم کو چھوڑے گا وہ گمرا ہے آج کے اندر سے پر اختہار